الحمد لله ربنا عالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيدنا ولينا والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ الذين آمَنُوا وَعَلِلَ الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتٌ فَالْدُوْسِ وَزُرَةِ فيها لا يضغون عنها حوالا سبحان ربك رب العزة عما يصفونه وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم سل على سيدنا محمد وہ نکلی سی نا مسلم دوں مدایوس ہوں گاؤں مسلم حاضر سے بھینا وقلی سے سی مسلم دوں مداری کس ہوں گاؤں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال فرمایا ہے ایمان کے ساتھ عمل صالح جب اصلاح کا تذکرہ ہوتا ہے اصلاح معاشرہ پر وفت ہوتی ہے تو ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ اصلاح معاشرہ کا مطلب کیا ہے معاشرہ افراد سے بنتا ہے جس طرح عمارت اینٹوں سے بنتی ہے اگر ایک ایک اینٹ کچی ہو تو دیوار مضبوط نہیں ہو سکتی مضبوط دیوار کے لیے ہر اینٹ کا مضبوط ہونا ضروری ہے اس میں جو لوگ اجزاء استعمال ہو رہے ہیں ان سب کا اچھا اور بہتر ہونا ضرور ایک پلر کھڑا کیا جا رہا ہے اس کی سیمنٹ بھی اچھی ہو اس کا لوہا بھی اچھا ہو اس کے پتھر بھی اچھے ہو ایک دیوار اٹھائی جا نہیں ہے تو اسے ایک ایک اینٹ اچھی ہو مضبوط ہو تو دیوار مضبوط ہوتی ہے اور بہتر ہوتی ہے اور پھر انٹوں کا آپس کو جوڑ بھی دیتا ہو وہ سیدھی رکھی جائیں ٹیڑھی نہ رکھی جائیں ان کا جوڑ مضبوط ہو کمزور نہ ہو تو کوئی عمارت مضبوط ہو امبیا نے میں ہمیشہ اپنی محنتوں کے ذریعے اچھے معاشرے کو تشکیل دیے اور خاص طور سے سب سے اخریر میں امام العبیہ رحمتِ دو عالم سیدنا محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا سماج بنایا جیسا معاشرہ بنایا اس کی پوری انسانی تاریخ میں دوسری کوئی مثال نہیں نہ اس سے پہلے کبھی ایسا سماج بن سکا نہ اس کے بعد کبھی بنا یا بن سکے لیکن ہم دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کس طرح شروع کروایا آپ کے نشانے کیا عربوں کے ایسے بہت سارے مسائل تھے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مسائل کو نشانہ بناتے تو بہت آسانی سے عرب آپ کے ساتھ جڑ رہتے اور آپ کو اپنے نیتے بالکل مشکل نہیں تھا ہم غور کریں جس زمانے میں بے ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زمانے میں اکرموں کے اہم مسائل عرب ریگستان میں آباد کی صحرا میں بہت کم مقامات تھے جہاں ان کی باقاعدہ آبادیاں تھیں بستیاں تھیں شہر تھے عموماً ان کی کھانا بروشی کے ذریعے تھی بس گویا جانوروں پر ان کی زندگی سنوار رہی تھی جہاں کہیں پانی ملیا اس پانی کے جی نتیجے میں کوئی سبزہ ہوا وہاں وہ پڑاؤ ڈال دیتے تھے جب تک پانی باقی ہے اس وقت تک وہاں رہتے تھے جب پانی ختم ہو جاتا تھا پھر پانی کی جی تلاش میں کہیں وہ آ تھے کہیں کہیں آبادیاں تھیں جہاں مستقل پانی کا انتظام تھا اس لیے اربوں کی آبادیوں کو پانی کہتے تھے بدر کا نام سنا ہوگا بدر بستی کا نام ہے حقیقت میں بدر کنویں کا نام ہے اس کنویں کی وجہ سے وہاں بسنے والوں کے لیے زندگی کا سامان تھا تو وہاں بسنے بسنے والی پوری بستی کو بدر کہا جا رہی اسی لیے قدیم عربی ادب میں جو بستیوں کا تذکرہ ہوگا تو پانی کا تذکرہ ہوگا پنا پانی پلا پانی پلا پانی آدمی جب مبارک ہوئی پانی کا تذکرہ ہوگا ان زندگی میں پانی کی بہت اہمیت اور پانی کی بڑی قلت تھی اس زمانے میں بھی قلت تھی آج بھی وہاں پانی کی قلت ہو یہ مسائل اس لیے تھے کہ ان کے جو کچھ شاداب علاقے تھے جہاں تو ان کو وہ جو وسائل حاصل ہو سکتے ہیں زندگی کی سہولتیں حاصل ہو سکتے ہیں وہ ان کے اپنے ہاتھ میں نہیں تھی وہ سب دنیا کی بڑی طاقتوں کے ہاتھ میں تھے یمن کی بندرگاہ آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ وہ کے ہاتھ میں نہیں تھا باہر کی طاقتوں کا اس پر تسلط ہوتا رہتا تھا کبھی کسی کے قبضے میں کبھی کسی کے قبضے بلکہ کا علاقہ بہت بھرا بھرا بہت آباد علاقہ تھا وہاں اربوں کا آنا جانا تھا لیکن وہ عربوں کی حالت نہیں نجد کے بعد نہ جہاں کھیتی باڑی ہوتی تھی جہاں باغات تھے وہ باہر وہ بھی باہر کی حکومتوں کے کم سے تھے وہاں مقامی نوابیاں ہوتی تھیں جیسے انگریزوں کے زمانے میں ہمارے ہندوستان کی نوابیاں ہوتی تھیں علاقے کی بھی نوابی بہت مشہور تھی لیکن بس نواب صاحب اپنے گھر کے اندر کے نواب ہوتے تھے اس سے باہر نظر اٹھا کر دیکھنے کی بھی کیا گردیوں کی معاف کریں حیدرآباد والی ساری نوابیوں کا یہی حال تھا وہ باہر کے حکمرانوں کی مردی کے خلاف ہاتھ بھی دیکھنے کی ہمت نہیں کر سکتے بیداری میں دیکھنا تو دور کی بات ہے ان کو اگر کوئی خاک دیکھنا ہو پلاننگ کے ساتھ منصوبہ بندی کے ساتھ تو پہلے ان کو اب سے صبح پہلے اجازت دینی پڑتی تھی ورنہ نواب صاحب ایسا خاک دیکھنا چاہتے ہیں اگر حکومت انگلیشیا کی اجازت ہو تو دیکھ لیں اگر وہ حکومت خیال کرتی تھی کہ نہیں اس میں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے تو اجازت دے دی جاتی تھی ٹھیک ہے نواب صاحب کو یہ خواب دیکھنے کی اجازت ہے ورنہ نہیں <تصال> بالکل یہی حال تھا اربوں کی چھوٹی چھوٹی حکمرانیوں کا جہاں بظاہر ان کے اپنے افراد حکومت کرتے تھے لیکن ان افراد کا صرف ایک ہی کام تھا اپنے لوگوں کو ظلم کرو خود ڈائریکٹ کی زندگی گزارو اور باقی ساری دولت ہمارے پاس پہنچو تقریباً اس زمانے میں بھی عرب حکمرانوں کا کچھ یہی حال کیا باقی بڑے فخر کے ساتھ یہ بات کہی جاتی ہے کبھی کبھی کہ دنیا کی کسی طاقت کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ آ کر اربوں پر حکومت کرے کوئی کیا کرتا وہاں آ کر دیش تھاکنے کے لیے تھوڑی کو جاتا تھا اربوں جا کے پاس جس کو آ کر کوئی چھینتا یہ عرب جب تجارت کے سلسلے میں یمن جاتے تھے اور ملک شام جاتے تھے تو اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ان کے دل کی حسرتوں کا کیا حال ہوتا تھا ان کے دل کٹ کر جاتے تھے یہ ہمارے علاقے ہیں لیکن ہمارے اختیار میں نہیں تھا عربوں کے پاس کوئی متحدہ فوج نہیں تھی کہ وہ باہر کی کسی طاقت سے مقابلہ کر سکتے ان کے پاس کوئی باقاعدہ منظم حکومت نہیں تھی اور اگر وہ کوئی متحدہ فوج بنانا بھی چاہتے تو ان کے پاس اتنی اپرادی قوت بھی نہیں تھی آج بھی اربوں کے پاس اپرادی قوت کہاں ہے ابھی کل کی بات ہے میں ایک دوست سے معلوم کرنے لگا کہ قطر کی آبادی کتنی ہے چھوٹا سا ایک ملک ہے قطر انہوں نے بتلا ہے کہ تقریباً چوبیس پچیس لاکھ کی آبادی اس میں اصل عرب کتنے ہیں معلوم ہے چار سے پانچ لاکھ کے اندر ہے باقی سب بار بار اربوں کی افرادی قوت پہلے بھی نہیں تھی ان ممالک کا آج بھی یہ حال ہے کہ اگر یہ اپنے یہاں باہر کے آئے ہوئے لوگوں کو شہریت دے دیں تو یہ آج اقلیت میں چلے جائیں تو ان کے پاس اتنی افرادی قوت بھی نہیں تھی کہ وہ روم کا مقابلہ کر سکتے ایران کا مقابلہ کر سکتے باہر کی طاقتوں کا مقابلہ کر سکتے اور جو تھے بھی وہ بکھرے ہوئے تھے اس کی وجہ سے ان کے اپنے گھر کے جو زندگی کے وسائل تھے وہ ان سے چھین لیے گئے تھے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے لیکن محروم تھے اس صورتحال کے نتیجے میں وہ جب یمن جاتے تھے ملک کے شام جاتے تھے تجارت کرنے کے لیے تو وہاں ان کو کوئی بھاؤ نہیں ملتا تھا کوئی احترام کرنے والا نہیں تھا ایسی ہوتے تھے جیسے ہمارے ہاں ہندوستان میں کچھ خانہ بدوشوں کے قبیلے ہوتے ہیں کہیں جا کر پڑاؤ ڈال دیا کچھ کام کر لیا بھٹیاں لگا لی چوریاں بنا دی کچھ قینسیاں تیز کر دی کچھ سامان بنا دیا کچھ دن رہے اور پھر چلے گئے لوگ ان کا انتظار تو کرتے ہیں کہ جی آئیں گے تو ہمارا فلاں کام ہوگا فلاں کام ہوگا باقی ان کو اہمیت کوئی نہیں دیتا بالکل یہی حال تھا عربوں کا جب وہ ایران کے علاقے میں جاتے تھے جب وہ ملک شام کے علاقے میں جاتے تھے لوگ ان کا انتظار تو کرتے تھے کہ کچھ آئیں گے کاروبار کرنے والے ووپاری قسم کے لوگ آئیں گے کچھ سامان لے کر آئیں گے کچھ سامان لے کر جائیں گے ہمیں یاد ہے بچپن میں اس قسم کے لوگ جب ہمارے ہاں آتے تھے وہ چٹائیاں بناتے تھے وہ جھاڑو بناتے تھے لاکر کر بیچتے تھے تو لوگ مہینوں پہلے سے ان کا انتظار کرتے تھے کہ وہ لوگ آئیں گے تو ہمیں چٹائی مل جائے گی ہمیں جھاڑو مل جائے گی ہمیں فلاں سامان مل جائے گا لیکن کسی کے دل میں ان کے لیے احترام کا کوئی جذبہ نہیں ہوتا تھا بالکل یہی پوزیشن تھی عربوں کی ملک شام میں اور ملک یمن میں کہ لوگ ان کا انتظار تو کرتے تھے کہ آئیں گے تو ان کے ذریعے کچھ سامان آئے گا کچھ سامان جائے گا کچھ ووپار ہوگا کچھ کاروبار ہوگا لیکن ان کی کوئی قیمت نہیں تھی کوئی وقت نہیں تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس نقطے پر عربوں کو مستحد کرنا چاہتے کہ میرے ساتھ آؤ میں عرب کو عربوں کے لیے آزاد کراؤں گا سورا عرب متحد ہو جاتا لیکن حضور نے یہ نعرہ نہیں لگایا اس لیے کہ معلوم تھا اس اتحاد پر کوئی کام نہیں ہو سکتا وہ وقتی طور پر متحد ہو جاتے لیکن ان کے دل آپس میں نہ جڑتے سب ایک نمبر کے خود غرض ہوتے مفاد پرست ہوتے بات بات پہ جھگڑا کرتے بات بات پہ لڑتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی ڈارا لگانے کے بجائے ایک ایک فرد پر محنت کرنے شروع ایک ایک انسان کو نشانہ بنایا اور کوئی یوں نہ سمجھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ مسائل نہیں تھے حضور کے ذہن میں تھے اور حضور کو ان مسائل کی اہمیت معلوم تھی لیکن آپ نے ان مسائل کو نشانہ نہیں بنایا تھا روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت مخالفت ہونے لگی مکہ مکرمہ میں تو ایک مرتبہ آپ نے مکہ والوں کو جمع کیا جن میں بجہ بھی تھا دوسرے مچی کے سردار تھے اور ان لوگوں سے کہا میں تم کو جس چیز کی دعوت دے رہا ہوں اگر تم اس کو مان لو گے تو تمہارے جتنے زرخیز علاقے ہیں وہ تم کو واپس مل جائیں گے ابھی تم کما کر دوسروں کو ٹیکس دیتے ہو پھر باہر کی طاقتیں تم کو ٹیکس دینے لگیں گی تم پورے عرب کے مالک ہو جاؤ گے اس کو حضور نے مدعا نہیں بنایا اس کو حضور نے جمع کرنے کے لیے اپنا ایجنڈا نہیں بنایا اس کی بنیاد پر عربوں کو دعوت نہیں دی اس کی بنیاد پر جمع نہیں اس کا وعدہ پڑ کہ اگر تم لوگ میرا کہنا مان لو گے میری بات مان لوگے یہ روایت کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لکھو نبی العرب اور غالبن مجھے ڈر لگتا ہے بسا اوقات جب حدیث کے الفاظ یاد نہیں رہتے کہ اگر میں اس کو کہنے کی کوشش کروں گا تو وہ میرے اپنے الفاظ ہو جائیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی ایسے لفظ کو منسوخ کرنا جس کے بارے میں ذرا بھی شبہ ہو کہ یہی لفظ حضور نے ارشاد فرمایا یہ نہیں فرمایا یہ بڑے خطرے کی بات ہے اس لیے میں اس کا مفہوم عرض کیے رہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم لوگ میری بات مان لوگے گے تو تم پورے جزیرت العرب کے مالک ہو جاؤ گے اور عجم کی طاقتیں تم کو ٹیکس دیا کریں گی اللہ اور تو شاید خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتے تھے یہ ہو سکتا ہے روم والے ہمیں ٹیکس دیں گے ایران والے ہمیں ٹیکس دیں گے لیکن کیا یہی نہیں ہوا خلافت راجدہ میں خلافت راجدہ میں جو اچانک خوشحالی آئی تھی اور ایسی خوشحالی آئی تھی کہ مدینے کے فاقہ کرنے والوں کے حالات ایسے بدلے تھے پورے مدینے میں کوئی ایک شخص بھی زکات دینے والا نہیں تھا مالو دولت کی ایسی فراوانی ہو گئی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اشاعت فرمایا تھا ایک بار ایسا ہوا کہ مدینے میں بہت دنوں سے پاکوں پر فاقے ہو رہے تھے مدینے والوں کے گھروں میں کھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وصول کرنے والوں کو باہر بھیجا تھا وہ وہاں سے واپس آئے تھے قافلہ آیا اور فجر کی نماز کے وقت میں لوگوں کو معلوم ہوا کہ وہ قافلہ آ گیا ہے اتنی تکلیف کی گھروں میں بھی جلدی سے چلے گئے کہ ہمارا حصہ ہم کو مل جائے یا کوئی تجارتی قابلہ آ گیا ہم اپنی ضرورت کا سامان وہاں جا کر خرید سکیں اس موقع کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ یہ سب لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے گئے آپ ان کا کھڑے ہو کر انتظار کرتے رہے غالباً اسی موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاد فرمایا تھا کہ تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ تم اور تمہاری نسلیں بھوکی مریں گی واللہ لا اخشا علیکم الفقر مجھے بالکل اس کا ڈر نہیں ہے کہ تمہارے گھروں میں آئندہ بھی فاقے ہوا کریں گے اور تم فقر و فاقے کی وجہ سے بھوکے مر جاؤ گے اولا کن اکشا انتو فبا علی کم دنیا فبن فتح مجھے تو اس کا ڈر ہے کہ دنیا تم پر انڈیل دی جائے گی اور پھر تم بھی دنیا میں لگ کر کے ایسی برباد ہو جاؤ گے جیسے تم سے پہلے والے دنیا میں پڑھ کر کے برباد ہوئے جا۔ یہ دنیا انڈیل دی گئی تھی خلافت میں یہ مال کی فراوانی کہاں سے آئی تھی وہ جو عربوں کو سوسا کرتے تھے وہ مجبور ہو گئے تھے عربوں کو خراج دینے پر وہ مربو مجبور ہو گئے تھے عربوں کو ٹیکس دینے پر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تم لوگ میری بات مان لوگے تو تم پورے عرب کے مالک ہو جاؤ گے عرب کے سارے زرخیز علاقے تمہارے پاس واپس آ جائیں گے عرب کا درمیانی علاقہ تھا مدینے کا لیکن مدینے کے باغات پر یہودی قابض تھے مدینے کے قریب بہت زرخیز علاقہ تھا خیبر کا آج بھی وہ درخیز علاقہ ہے وہاں کے باغات پر بھی یہودی قابض تھے کہیں کہیں جہاں نخلستان تھے وہاں یہودیوں کا قبضہ تھا جہاں کچھ اور شاداب علاقے تھے وہاں باہر کی طاقتوں کا قبضہ تھا اور اب اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے یہ ہمارا ملک ہے لیکن ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے یہاں کے باغات دوسروں کے ہیں یہاں کی ریت ہماری ہے یہاں کی سوکھی ہوئی زمین ہماری ہے یہاں کے پھل یہاں کے پودے یہاں کے باغات یہاں کے پانی سب پر دوسروں کا قبضہ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری بات مان لو گے تو تم پورے عرب کے مالک ہو جاؤ گے اور عجم تم کو جزیا ادا کریں گے یہ بات سن کر کے ابو جہل ایک دم سے کھڑا ہو گیا تھا اس نے کہا تھا محمد اگر واقعی ایسا ہو سکتا ہے تو ہم تمہاری ایک نہیں دس باتیں ماننے کو تیار تم بتلاؤ کیا منوانا چاہتے ہو ہم پورے عرب کے مالک ہو جائیں حضور نے پڑھو لا چھو اس کو پھر, پھر گھوم کر کے بھائی لاحی لڑیے لا نہیں مانیں گے ان لوگوں کی یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا اس کلمے کے ذریعے یہ پوری زمین ہم کو کیسے واپس مل جائے گی یہی بات ہمارے بھی بڑی مشکل سے سمجھ میں آتی ہے ہم اچھے بن جائیں گے تو دنیا کے حالات ہمارے لیے کیسے بدل جائیں گے لیکن اللہ کا قانون یہی ہے چلے گئے عرب کے وہ سردار ناراض ہو کر مکے کے وہ سردار ناراض ہو کر ہم یہ بات تو نہیں مان سکتے ہم لا الہ الا اللہ تو نہیں پڑھ سکتے اس موقع پر ایک بڑی غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے جب یہ صرف لا الہ الا اللہ کی دعوت ہے یہ لوگ محمد الرسول اللہ نہیں پڑھتے لا الہ الا اللہ دعوت تھی محمد الرسول اللہ دائی تھے اور دائی کو سچا مانے بغیر کوئی دعوت کو قبول کر سکتا ہے اس لیے دعوت دی جاتی تھی لا الہ الا اللہ کی کوئی لا الہ الا اللہ پڑھ نہیں سکتا تھا جب تک وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول نہ مانے اس لیے ترتیب یہ ہو کہ خوب یاد رکھیں دعوت کی ترتیب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ مقدم ہے لیکن قبولیت کی ترتیب یہ ہے کہ محمد رسول اللہ مقدم ہے جو محمد رسول اللہ کو قبول کرے گا وہی لا الہ الا اللہ کو قبول کر سکتا ہے تب جا کر دعوت مکمل ہوتی ہے تو ان لوگوں نے انکار کر دیا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کرتے رہے تو بات یارز کی جا رہی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ایسا سستا ایجنڈا بنا سکتے تھے ہمارے یہاں اصل میں عموماً ہماری تحریکیں اور تنظیمیں جو کامیاب نہیں ہو پاتیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم طویل بدت سفر کرنے کو تیار نہیں ہوتے بہت سستے ایجنڈوں پر کام کرنے کو تیار ہمارے یہاں جو اتحاد امت کی بھی بات کی جاتی ہے اتحاد, اتحاد اتحاد اتحاد یہ اسی اتحاد کی بات کی جا رہی ہے جو اتحاد ممکن تھا عربوں کے لیے بہت جلدی لیکن وہ پائیدار نہیں ہو سکتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اتحاد کی کوشش نہیں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اتحاد کی کوشش کی جو ایمان کی زمین پر قائم ہو جو ایمان کی سطح پر ہو اور اللہ امت نے ایسا اتحاد پیدا کروایا ٹھیک ہے کچھ وقتی ضرورتیں بھی ہوتی ہیں اس کے لیے کچھ لو احباب کچھ جماعتیں کچھ تنظیمیں کام کرتی ہیں ہم ان کی مخالفت نہیں کر سکتے لیکن جو اتحاد مطلوب ہے وہ تو ایمان والا اتحاد ہے اللہ تعالی اس امت کو وہ اتحاد نصیب پروا دے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد سے کام شروع کی اور ایک ایک فرد پر محنت کرنی شروع کی ایک ایک فرد اللہ کو مانے آخرت کا قائل ہو اس یقین کو اپنے دل میں بیٹھائے کہ مجھے مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے مجھے اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہے اور اپنے آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح حوالے کر دے جس طرح ایک مردہ کسی غسل دینے والے کے حوالے ہوتا ہے کہ غسل دینے والا چاہے اس کو داہنی طرف پھیلا دے چاہے اس کو بائی طرف پھیلا دے وہ بالکل بے اختیار ہوتا ہے اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک انسان ایک ایمان والا اپنے اختیار سے اپنے کو اتنا بے اختیار بنا لے امتحان تو یہی ہے کہ ہم اپنے اختیار سے اپنے کو اتنا بے اختیار بنا لیں اور کسی بڑے کے اپنے کو اس طرح حوالے کر دیں اور واقعی حضرات صحابہ کرام نے اپنے اختیار سے اپنے کو اس طرح بے اختیار بنایا اور اپنے آپ کو ایک ایک کر کے حضرات صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے فرمایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افراد پر محنت کرتے رہے شروع میں مکے والوں کو یہی لگتا تھا یہ چند لوگ مل کے کیا کریں گے ہمارے اردو کا محاورہ ہے نا ایک چنا بھار نہیں چھوڑ لیتا تو مکے والے یہی سمجھتے تھے کہ یہ چند لوگ مل کر کے کیا کریں گے ان سے کون سے سماج میں تبدیلی آ جائے گی ان سے کون سے معاشرے میں تبدیلی آ جائے گی ان کے ذریعے مکے میں تبدیلی نہیں آ سکتی تو پورے عرب میں کیا تبدیلی آئے گی لیکن اللہ نے دکھایا اسی طرح تبدیلی آتی ہے اور آئی اللہ وہ سمجھا کرتے تھے کہ ہم تو چند دنوں میں ان کا نام و نشان بٹا دیں گے یہ ایک ایک ایک ایک فرد پر محنت کریں گے چند افراد تیار ہوں گے ان کی زندگی ختم ہو جائے گی نورَ اللَّهِ وہ چاہتے ہیں کہ بھوک مار کر اللہ کے جلائے ہوئے چراغ کو مجھا دے و اللہ متن و نوری والی ان نا کو اچھا لگے یا برا لگے اللہ نے فیصلہ کیا ہے اس روشنی کو پھیلائیں گے اور پھیلی وہ روشنی تیرہ سال لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو افراد تیار کرنے لیکن پھر ایسے مضبوط افراد تیار ہوئے کہ اللہ اکبر سب سے پہلی قربانی اپنا سب کچھ چھوڑ کر وطن چھوڑ کر نئے علاقے میں جانا ایک سب سے لگی امکان نہیں کیا سب چلے لگے مدینہ طیبہ میں جانے کے بعد تو پہلا موقع آیا اور اللہ تعالی چاہتے تھے کہ کفر کی کمر توڑ دی جائے اور دنیا کو اللہ دکھانا چاہتے تھے کہ دیکھو یہ کوئی خودغرض انسانوں کی بھیڑ نہیں ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئی ہے یہ با مقصد لوگ ہیں یہ بلند کردار لوگ ہیں جن پر محنت کی گئی ہے جنہوں نے اپنی اصلاح کی فکر کی ہے اور جنہوں نے اپنے آپ کو حوالے کیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تو پھر بدر کے میدان میں اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشورہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے لیے نکلے تھے تو اصل میں جنگ کرنے کی کوئی نیت تھی ہی نہیں حضور تو مرکے والوں کو ایک پیغام دینا چاہتے تھے یہ گویا ایک سفارتی طریقہ تھا اس زمانے کا کہ دیکھو اب ہم سے مت الجھو ورنہ تمہارے گھروں کے چولہے بجھ جائیں گے مکہ کا محل وہ کو ایسا تھا کہ اگر باہر کی دنیا سے ان کا رشتہ کٹ جاتا تو وہ زندہ نہیں رہ سکتے تھے صرف پانی پی کر تو نہیں زندہ رہ سکتے تھے بچے میں صرف پانی تھا اور کچھ نہیں تھا کھانے کا سارا سامان باہر سے آتا تھا اسی لیے آپ کو یاد ہوگا سیرنابز الغفانی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حال پانچ میں اپنے ایمان کا اعلان کیا اور مکے والوں نے بانٹنا شروع کیا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بچانے کی کوشش کی اور جب یہ دیکھا کہ مکے والے اتنے بکھرے ہوئے ہیں کہ کسی صورت میں بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو حضرت عباس نے فرمایا کہ کیا غذب کر رہے ہو یہ جس قبیلے کا انسان ہے وہ قبیلہ تمہارے تجارتی راستوں میں درمیان میں آباد ہے اگر یہ مر گیا تو تمہارا کاروبار بند ہو جائے گا سب گھبرا گئے پیچھے ہٹ گئے مجھے معلوم تھا کاروبار بند ہونے کا مطلب یہ کہ گھروں کے چولہے بل جائیں گے ایک ایک فرد کی زندگی ختم ہو جائے گی پھر کسی کی ہمت نہیں ہوئی تھی حدت عبوتر پر ہاتھ اٹھانے کی اس سے بہت ڈرتے تھے بکے والے ان کے سال میں دو سفر ہوتے تھے تجارت کے وہ سردی کے زمانے میں یمن کا سفر کرتے تھے گرمی کے زمانے میں ملک شام کا سفر کرتے تھے اس لیے کہ یمن گرم علاقہ ہے وہاں سردی کے علاقے میں جاتے تھے ملک شام ٹھنڈا علاقہ ہے تو وہاں گرمی کے زمانے میں جایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سفروں کا تذکرہ فرمایا ارشاد فرمایا قریش ان شیتا فلیا بدو رب الف اللہ پاما قرعش کو اپنے یہ دو سفر بہت اچھے لگتے ہیں انہیں دونوں سفروں پر ان کی زندگی کا है और مدار ہے اور یہ اتنے जो کے ساتھ جو سفر کر لیتے ہیں ہر جگہ ان کی حفاظت इनको ہے ہر جگہ ان کو मिलती ملتا ہے ان کو عزت ملتی ہے وہ اس گھر کی وجہ سے جس گھر کی وجہ سے ان کے گھروں میں چولہے جل رہے ہیں اسی گھر کے مالک کو ماننے کو تیار نہیں ہے کیسی بے وفائی کی بات ہے؟ کم از کم اس گھر کے مالک کو تو مانے بھلے یا جس نے ان کی بھوک مٹائی ہے جس نے ان کو امن و امان عطا کیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کو ایک پیغام دینا چاہتے تھے کہ دیکھو اب اگر ہم سے الجھو گے تو تمہارا ملک شام کا تجارتی سفر بند ہو جائے گا اس لیے کہ اب تمہارا یہ سفر ہمارے قریب سے ہوتا ہے تمہاری گزرگاہ ہم سے زیادہ دور نہیں ہے وہ ہماری دسترس سے باہر نہیں ہے ہم تمہارے تجارتی قاتلوں کو روک سکتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام سے واپس آنے والے تجارتی قافلے کو صرف روک کر کے ایک خاموش پیغام مکے والوں کو دینا چاہتے تھے تاکہ مکے والے جیو اور جینو دو کے اصول پر آمادہ ہو جائے کہ بس اب ہم مدینے والوں سے نہیں الجیں گے ہم اپنا کام کریں گے ان کو اپنا کام کرنے دیں لیکن ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتے اللہ تعالی چاہتے تھے کہ اس موقع پر ایک فیصلہ ہو جائے اور کفر کی کمر ٹوٹ جائے اگر پہلے سے یہ بتلا دیا جاتا کہ وہاں مقابلہ ہوتا تو مدینے والے نکلنے کی پوزیشن میں نہیں تھے ہرگز ہرگز یہ واقعہ نہیں ہو سکتا تھا ظاہر اسباب کو دیکھتے ہوئے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ نکلتے صحابہ کرام نہ نکلتے اس لیے کہ مدینے والے اس پوزیشن میں تھے ہی نہیں کہ کوئی باقاعدہ جنگ کر سکتے اللہ نے یہ انتظام کیا جب نکلے اور ایک بات اور سمجھے مدینے میں اس وقت مسلمانوں کی کل تعداد 313 نہیں تھی یہ غلط فہمی ہے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس وقت کل مسلمانوں کی تعداد 313 سو تھی ایسا نہیں تھا اصل میں خاص پوائنٹ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کو جا کر روکنا چاہتے تھے تھوڑا سا بھی انتظار کرتے تو وہ قابلہ اس پوائنٹ سے آگے بڑھ جاتا ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کو اچانک اطلاع ملے کہ فنا ٹرین سے ایک صاحب آ رہے ہیں اور وہ ٹرین اسٹیشن پر اتنے بچ کر اتنے منٹ پر پہنچے گی اب آپ کے گھر میں ماشاءاللہ کار بھی ہے افراد بھی ہیں دوسرے بہت لیکن اب اتنا وقت نہیں کہ آپ کسی کا انتظار کریں آپ جلدی سے اسکوٹر اٹھا کر کے لے کر کے بھاگتے ہیں اس لیے کہ اگر آپ نے پانچ منٹ انتظار کیا تو آپ کو سواری تو اچھی مل جائے گی لیکن جس مہمان سے آپ ملاقات کے لیے جا رہے ہیں وہ تو جا چکا ہو تو بالکل اس انتظار کا موقع نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور افراد کو جمع کرتے اور کسی کا انتظار کرتے اور تیاری کرتے ہوا تھا اس قائم سے وہ قافلہ آگے بڑھ جاتا کیونکہ قافلہ تو اپنے رفتار سے آ رہا تھا ان سے کوئی معاہدہ تو تھا نہیں کہ آپ لوگ وہاں رک کر کے ہمارا انتظار کیجئے گا ہم آنے والے ہیں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے اور چونکہ جنگ کا کوئی ارادہ نہیں تھا بس یہ تھا کہ وہاں جانا ہے صرف قافلے کو ایک پیغام دینا ہے اس کے بعد تو وہ نکل جائیں گے ہم واپس آ جائیں گے تاکہ ان کے دلوں میں ڈر بیٹھ جائے بھائی یہ تو خطرے کی بات ہے تو مدینے والوں سے صلاح کرنی پڑے گی ان سے مل کر رہنا پڑے گا اس لیے اتنا موقع ہی نہیں تھا کہ حضرات صحابہ ایک کوئی باقاعدہ تیاری کر سکتے ہیں کچھ اسلحہ لے سکتے جس کے آدمی جو تھا وہ لے کر چلے گا جتنے گھوڑے مہیا تھے وہ گھوڑے آ گئے جتنے اونٹ مہیا تھے وہ اونٹ آ گئے جتنی تلواریں مہیا تھی وہ تلواریں آ گئی ورنہ جس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا وہ ڈنڈا لے کر کے آ گیا کھجور کا ڈنٹن لے کر کے آ گیا پیدل چل پڑے اللہ اپنی قدرت دکھانا چاہتے تھے اگر یہ تین سو تیرہ کی بھی باقاعدہ تیار اور منظم جماعت آتی اور پھر ان کو فتح ملتی یہ عربوں کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی جنگی چالوں کے ذریعے کم من ان کی عطم غلبت کی عطن کشیل اللہ یہ ہوتا رہتا ہے چھوٹی چھوٹی جماعتیں بسا اوقات بڑی بڑی فوجوں کو ہرا دیتی ہیں اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے تھے ہماری قدرت کو دیکھو ہماری طاقت کو دیکھو تم کس کو ستا رہے ہو تم کس کو پریشان کر رہے ہو ان کے ساتھ ہماری مدد ہے اس میں اس بے سر و آبادی میں اللہ نے وہاں پہنچایا حضرت ابو سب جیانتی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت اس قافل کے ذمہ دار تھے ان کو پہلے سے اطلاع مل گئی وہ ہو بھی ہوشیار لوگ تھے وہ بھی اپنے جاسوس چھوڑ کر کے رکھتے تھے ان کو اطلاع مل گئی کہ مدینے سے کچھ لوگ آ رہے ہیں ہمارا راستہ روکنے کے لیے انہوں نے اپنا راستہ ہی بدل دیا وہ سمندر کے کنارے دوسرے راستے سے نکل گئے اور ادھر مکے والوں کو اطلاع پہنچا دی کہ تمہارا قافلہ لٹ جائے گا آؤ بچاؤ والے وہاں سے مسئلہ سے اچھا ان کی ہمت اتنی بڑھ گئی مکے والے پوری فوج لے کر اس لیے آئے تھے کہ اگر آج ہم نے ان کو چھوڑ دیا تو ہماری تو تجارت ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گی وہ بھی اس لیے نکلے گی ورنہ ان کے لیے اطمینان کی بات تھی چلو ہمارا فاصلہ نکل گیا کام ختم ہو گیا کیا ضرورت ہے وہ لجنے کی لیکن ان کو غصہ اس لیے آیا کہ اگر ہم نے اس موقع پر خاموشی اختیار کر لی تو مدینے والوں کی ہمتیں بڑھ جائیں گی اور ہماری تجارت ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گی اس لیے اس نئی اٹھتی ہوئی طاقت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہیے اور وہ یہ نیت کر کے آئے کہ مدینے میں گھس کر کے ان کو ماریں گے اور ختم کریں گے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ بھی ایک باقاعدہ فوج آ رہی ہے اب پیچھے ہٹنا بالکل مناسب نہیں تھا پیچھے ہٹنے کا مطلب یہ ہے کہ اس فوج کو مدینے آنے کی دعوت دیں لیکن یہ معلوم تھا کہ اگر ہم پیچھے ہٹیں گے تو وہ واپس نہیں چلے جائیں گے ان کی ہمتیں بڑھیں گی وہ آگے بڑھتے چلے آئیں گے اس لیے اب ضروری ہو گیا کہ یہی یہ ان کو روکا جائے تیاری تو تھی نہیں اور فاصلہ اتنا زیادہ تھا تقریباً ایک سو چالیس کلو کا فاصلہ ہے مدینے کا مدرسہ فاصلہ اتنا زیادہ تھا کہ پیچھے سے کوئی مدد بھی نہیں مل سکتی تھی کوئی رصد بھی نہیں حاصل ہو سکتی تھی قربو جوار کے قبیلوں سے بھی کوئی مدد نہیں مل سکتی تھی سب تو مشرک تھے جو کچھ کرنا تھا خود ہی کرنا تھا پھر مدینے کے جو انسار تھے انہوں نے بیات کے وقت میں بیات اقبا اولا اور ثانیہ میں خاص طور سے بیات اقبا ثانیہ میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے آنے کی دعوت دی تھی تو انہوں نے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر ساری دنیا سے جنگ کریں گے انہوں نے یوں کہا تھا کہ کوئی آپ پر حملہ آور ہوگا تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا اور پوچھا کہ بھائی اب یہ صورتحال ہو گئی ہے بالکل نئی پہلے سے اس کی توقع نہیں تھی کیا ارادہ ہے تم لوگوں کا کیا کرنا چاہیے ہمیں آنے والوں کا مقابلہ کریں یا واپس چلیں کیونکہ مہاجر صحابی کھڑے ہوئے انہوں نے کہا حضور ہم مقابلہ کریں گے واپس کیوں جائیں گے مہاجرین تو اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آئے تھے انصار مدینہ مطمئن ہو گئے کہ ایک کا جواب سب کی طرف سے حضور نے پوری یہی سوال फिर ہے پھر مہاجرین کی طرف سے جواب ملا حدور خاموش ہو گئے تھوڑی دیر کے بعد پھر حضور نے بھائی سب لوگ مشورہ دو سب لوگ بتاؤ انسار سمجھ گئے یہ سوال ہم سے ہو رہا ہے اور انہوں نے فوراً کہا حضور ہم حضرت موسا کے ساتھی ہی نہیں ہیں جنہوں نے حضرت موسا سے کہا تھا بک آف اقاتیلا انہ کا ادون آپ چلے جائیں اپنے رب کو لے کر اپنے اللہ کو لے کر دشمنوں سے مقابلہ کریں ہم یہاں بیٹھ کر انتظار کرتے ہیں جب جیت جائیے گا تو ہمیں ایک مس کر دیجیے گا ہم بھی آ جائیں ایک ایسے ایم ایس کر دیجیے گا کسی طرح اطلاع کر دیجیے گا ہم آ جائیں حضرت موسا علیہ سلاد والسلام نے بھی جو کچھ کیا تھا اللہ کی مرضی سے کیا تھا لیکن دیکھیں صورت حال یہ تھی حضرت موسا علیہ اللہت والسلام کو ایک ایک فرد پر محنت کرنے کا موقع نہیں ملا تھا حضرت موسا پوری قوم کو ایک ساتھ لے کر چلے تھے اور قوم کا ایک مشترک مسئلہ تھا فرعون کا ظلم یہ اللہ تعالی کی طرف سے انتظام تھا اور شاید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ یہ سارے نمونے جمع کرنا چاہتے تھے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت دوسرا علیہ سلاۃ والسلام اپنی زندگی کے آخری دن تک اپنی قوم سے پریشان رہے ادھر سنبھالتے تھے ادھر کوئی مسئلہ پیدا ہوتا تھا ادھر سنبھالتے تھے ادھر کوئی مسئلہ پیدا ہوتا تھا کیوں اس لیے کہ حضرت موسا علیہ السلاد والسلام نے ان حالات میں الگ سے یہی کہا گیا تھا جو کام کیا تھا وہ اسی قسم کا تھا جیسے کام ہمارے ہوتے عمومی طور پر جیسے ہی زمانے کے ہمارے کام ہوتے ہیں اور ہم پوری قوم کو پوری ملت کو پوری امت کو لے کر چلنے کی کوشش کرتے ہیں بالکل وہی نتیجہ نکلتا ہے جو حضرت مساحت سلام کے سامنے آیا تھا بنی اسرائیل ایسے ہاتھ سے پسل جاتے تھے جیسے چکنی مچھلی ہاتھ سے پھسل جاتے مصر کے اندر حضرت علیہ السلام مساحل سے روحا لے رہے ہیں اور بنی اسرائیل کیا کہہ رہے ہیں یہ کیا مصیبت ہے پہلے بھی ہمیں مارا جاتا تھا ہم تو سمجھے تھے کہ تم آ جاؤ گے تو ہم پھر آؤ کی مار سے بچ جائیں گے تمہارے آنے کے بعد تو مصیبتیں اور بڑھ گئی اللہ کسی ایک صحابی نے مکہ مکرمہ میں یہ بات کہی حضرت بلال نے مار کھائی لیکن یہ بات کہی حضرت ابوزر کے فاری نے لال جوتے کھائے لیکن یہ بات کہی اللہ تعالیٰ نمونے دکھاتے ہیں دیکھو یہ ہے کامیاب طریقہ یہ سارے نمونے ہم حضرت علیہ السلام پر تنقید نہیں کر سکتے اللہ ہماری حفاظت فرمائے کسی پیغمبر نے کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کیا لیکن اللہ یہ چاہتے تھے کہ سارے نمونے انسانوں کے سامنے آ جائیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ نمونہ دکھا دیا کہ دیکھو اس ترتیب سے کام ہوگا تو یہ نتیجہ نکلے گا پھر ان کے ظلم سے نکال کر کے لائے حضرت علیہ السلام دوسرا. اور وہاں آنے کے بعد جب ان کو تربیت کے لیے ایک جگہ رکھا گیا وہ ایک دار میں رکھا گیا کہ ذرا ان کی تربیت ہو جائے یہ سدھر جائے یہ اچھے بن جائیں کھانے پینے کا انتظام کر دیا گیا رہائش کا انتظام کر دیا گیا بغیر خیموں کے بادلوں کی چھت بنا کی گئی بندل نہ آڑی کبول کھانے پینے کا انتظام کر دیا گیا بغیر محنت کے بعد زلنا علیہ کمل من اللہ تعالی نے گوشت کا بھی انتظام کر دیا حلوے کا بھی انتظام کر دیا اس سے اچھی نظر کہاں مل سکتی سارے وٹامن سورا پروٹین سب جمع کر دیا گیا ان کے لیکن کون کہا یہ ہے جو کہتی ہے لنس میرا اعلیٰ تعمیر واحد مزہ کب تک ایک ہی کھانا کھلاؤ گے کچھ ڈشز چینج کرو <laughs> کچھ مینو تبدیل کرو وہی روزانہ من وہی روزانہ سلوا نہیں نہیں ہم بہت دنوں تک نہیں کھاتے تو ادا علیہ تو السلام تورات رات لینے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حقوں پر ترسیف لے جاتے ہیں اور یہاں ایک شخص کو موقع مل جاتا ہے وہ بچڑا بناتا ہے بچڑے کی آواز نکلنے شروع ہوتی ہے لوگ آ کر جمع ہو جاتے ہیں ارے سامری یہ کیا ہے وہ کہتا ہے ہاتھ الا ہو موسا پا نسی ارے تمہیں پتہ نہیں ہے یہی تو موسا کا خدا ہے چھپ, چھپ کر موسا اسی کی عبادت کیا کرتے تھے یہی تمہارا بھی خدا ہے تم سے بھی موسا اسی کی عبادت کرتے تھے دکھاتے نہیں تھے تم کو چھپائے رکھتے تھے تو موسا تو اپنے اللہ کے پاس ہاں وہاں گئے اللہ کو تو یہی چھوڑ گئے اچھا قوم لگ گئی وجد کرے اب حضرت ہارون علیہ سلاد والسلام منع کر رہے ہیں تو قوم کے بڑی جماعت نے جواب دیا نوہا علیہ کسی نے حتیہ ارجیا علیہ موسا ہارون موسا کی واپسی تک بولنا نہیں بالکل ہم کسی کی سننے والے نہیں ہیں ہم تو اسی کی پوجا کریں گے اس بگڑی ہوئی قوم کے ایک ایک فرد پر الگ سے حضرت موسا علیہ السلاد والسلام کو محنت کرنے کا موقع نہیں ملا تھا ایسے حالات تھے نتیجہ جو ہے وہ سامنے تو انصار مدینہ نے کہا کہ حضور ہم حضرت مورسا کے ساتھی ہی نہیں ہیں جس طرح حضرت موسا سے ان لوگوں نے کہا تھا کہ آپ اپنے اللہ کے ساتھ جا کر کے دشمنوں کا مقابلہ کریں ہم تو آپ کے اشاروں پر اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہیں آپ ہمیں اشارہ کریں آپ آگے بڑھیں ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں آپ کہیں تو ہم برق الغمات تک اپنے گھوڑے دوڑا دیں گے برق الغمات ایک بہت دور دراز کا علاقہ تھا برق الغمات کے مقابلے گئے مدینے سے بدر کا فاصلہ بہت تھوڑا تھا یہ بدر کیا چیز ہے ہم یہاں تک آئے ہیں آپ کے ساتھ آپ اگر اشارہ فرمائیں تو ہم تک اپنے گھوڑے دوڑا دیں گے حضور فرما دیں تو ہم میں اپنے گھوڑے ڈال دیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہو گیا یہ کام تو ہو گیا بدر میں دو مشورے ہوئے تھے ایک انسار مدینہ کا حضور کے ساتھ مل کر مشورہ ہوا تھا ایک انصار مدینہ کا الگ سے مشورہ ہوا تھا جس میں انہوں نے مہاجرین کو شامل نہیں کیا تھا اپنا الگ سے ایک مشورہ کیا تھا زینوں میں آئے گا شاید انہوں نے الگ سے یہ مشورہ کیا ہو عام حالات میں اں پھنسا دیے گئے ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھائی دیکھو جیتنے کا تو سوال نہیں ہے لیکن اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بڑی قیمتی ہے ہم مر جائیں گے کوئی بات نہیں اللہ ہمیں شہادت بھی دیں گے لیکن اگر حضور کو کچھ ہو گیا تو پوری دنیا کو ہدایت کیسے ملے گی اس لیے ہم لوگ ایسا کچھ انتظام کریں کہ ہم دشمنوں کو الجھائے رکھیں مرے تو ہم مریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ سلامت مدینے پہنچ جائے تاکہ ہمارے بچے اور مدینے میں بچے ہوئے لوگ ازور کا ساتھ دیں اور ساری دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچے اللہ ایسی قربانی کا تصور نہیں کیا جا سکتا انسار نے آپس میں ایک مشورہ کیا اور مشورہ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کر عرض کیا حضور ہم ایک درخواست لے کر آئے ہیں آپ میدان میں تشریف نہ لائیں ہم کسی اونچی چٹان پر کسی اونچی چوٹی پر وہاں تو ریت کے ٹیلے ہیں اونچے اونچے جن لوگوں نے بدر دیکھا ہے ان کے ذہن میں نقشہ ہوگا ریت کے بڑے اونچے اونچے ٹیلے ہیں تو ہم ایک ٹیلے کے اوپر آپ کے لیے ایک جھوپڑی بنا کے آپ وہاں سے بیٹھ کر کے جنگ کا مشاہدہ فرمائیے گا اس کی نگرانی فرمائیے گا آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے گا کہ اللہ ہمیں کامیاب کرے اگر ہم جیت جائیں تو آپ نیچے تشریف لائیے گا اور حضور اگر ہم ہار جائیں ہماری زندگیوں کی کوئی پرواہ نہ کیجیے گا اللہ ہماری زندگیاں قبول کر لیں ہمارے لیے یہ سب سے بڑی کامیابی ہے ہم ایک بہت طاقتور توانا نوجوان اوٹنی وہاں اوپر آپ کے لیے باندھ دیں گے اگر آپ کو یہ لگے کہ ہم سب ختم ہو رہے ہیں حضور آپ ہمارے انتظار میں ہر کی در کیے گا آپ اس اوٹنی پر بیٹھ کر مدیمے چلے جائیے گا ہمارے بچے آپ کا ساتھ دیں گے ہمارے گھروں میں جو افراد باقی رہ گئے ہیں وہ آپ کا ساتھ دیں گے تاکہ آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو جہنم سے بچا سکے اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو پسند فرمایا اس لیے بدر میں اریش بنائی گئی تھی اریش جھوپڑی کو کہتے ہیں جہاں بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات بھر رو کر اللہ تعالی سے یہ دعا مانگی تھی صاف نظر آ رہا تھا کہ اس جنگ میں جیتنے کا کوئی سوال نہیں ہے ایک ایک فرد کٹ کر ختم ہو جائے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی وفاداری سے اس قدر خوش تھے لیکن اس کے باوجود آپ کو فکر تھی کہ یہ سب ختم ہو گئے تو آگے کام کیسے ہوگا تو آپ نے دلک دلک کر اللہ تعالی سے عرض کیا تھا اللہم فلن على اللہ پلن ابدا اللہ یہ چھوٹی سی مختصر سی جماعت ہے اگر آج یہ ختم ہو گئی تو روئے زمین پر قیامت تک آپ کی بندگی آپ کی پرستش کبھی نہیں ہوگی اتنا روئی تھے اتنا روئی تھے آپ کے رونے پر آپ کے ملکنے پر سید نابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عم کو ترس آ گیا تھا اور آپ نے عرض کیا تھا کہ حضور بس کریں اللہ ضرور مدد فرمائے یہ جماعت کیسے تیار ہوئی تھی جی؟ ایک ایک فرد پر محنت کرنے کے نتیجے میں تیار ہوئی تھی جی. اللہ تعالیٰ ہر قسم کے نمونے دکھاتے اللہ نے دکھایا کہ دیکھو تم نے جو منی اسرائیل کا نمونہ دیکھا ہے نا اپنے یہاں بھی دیکھ لو مدینے میں آنے کے بعد مدینے کے کچھ باشندے جو اپنے اگراز کے لیے اپنے ظاہری بفادات کے لیے حضور کے ساتھ جڑ گئے تھے اسی کہ مدینے میں صورتحال حال اچانک یہ ہو گئی تھی کہ مدینے کے جو دو بڑے مشرق قبیلے تھے ایک اوس اور ایک حضرت ان کی اکثریت نے اسلام قبول کر لیا جو بچے وہ کیا کرے اگر وہ انکار کریں تو شادیاں کہاں ہوں رہیں کس کے ساتھ خوب یاد رکھیں ہمیشہ جب دین مغلوب ہوتا ہے اس زمانے میں نفاق کم ہوتا ہے جب دین غالب ہوتا ہے اس زمانے میں نفاق زیادہ ہوتا ہے مکے میں نفاق نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ مکے میں اپنے کو ایمان اپنے کپر کو چھپا کر اپنے کو مسلمان کون کہتا وہاں مسلمان کہنے پر حلوہ تھوڑی ملتا تھا وہاں مسلمان کہنے پر لا تو جوتے ملتے تھے وہاں تو مسلمان کہے جانے پر بائک ہوتا تھا تو مکے میں ایسے کچھ لوگ تھے جنہوں نے ایمان اندر چھپایا ہوا تھا لیکن اظہار کی ہمت نہیں کر سکتے تھے ایسا ایک بھی نہیں تھا جو کبر کو اندر چھپاتا اور ایمان کا اظہار کرتا مدینے میں آ کر صورت حال بدلی مدینے میں کیونکہ خاندان کی اکثریت نے اسلام قبول کر لیا دونوں خاندانوں کے اب جو باقی رہ گئے ہیں وہ اگر اپنے کو الگ کہیں تو پھر کہاں شادی بیاہ کہیں کن لوگوں کے ساتھ رہیں کن کے ساتھ خودے بیٹھے دوسرے تو یہودی ہیں ان کے وہ کھپ نہیں سکتے تھے ان کے ساتھ وہ مل نہیں سکتے تھے اس لیے ظاہری مفادات کا تقاضا یہ تھا کہ وہ بھی اپنے کو مسلمان گئے جیسے اس زمانے میں ہوتا ہے ایک شخص مسلمانوں کے گھرانے میں پیدا ہوا اب اسے اسلام پسند نہیں ہے لیکن مصیبت یہ ہے کہ اگر وہ نہ مانے اسلام کو تو کہاں جائے گا کہاں شادی ہوگی اس کی کہاں شادی ہوگی اس کے بچوں کی کہاں شادی ہوگی کہاں اسے دفن کیا جائے گا اس کے لیے بہت سارے معاشی اور معاشرتی اور سماجی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اس لیے وہ مجبور ہوتا ہے اپنے کو مسلمان کہنے پر اور اس زمانے کا ایک آسان طریقہ یہ ہو گیا ہے جن کو اسلام پسند نہیں ہے وہ اپنے کو مسلمان کہتے ہیں اور پھر اپنی پسند کو اسلام کہتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ہماری پسند ہے بس ہم لوگ اسی کو اسلام مان لی سمر کی بن جائے جیسے آپ تو مدینے میں یہ یونیفارم پیدا ہوا یہ منافقین وہ لوگ تھے جنہوں نے بظاہر کلمہ تو پڑھ لیا تھا جیسے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ صلاح وسلام کا کلمہ پڑھ لیا تھا لیکن یہ اپنی تربیت کرانے کو تیار نہیں تھے یہ اپنی اصلاح کے لیے تیار نہیں تھے یہ اپنے آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرنے کو تیار نہیں تھے اور تربیت کسی کی زبردستی نہیں کی جاتی یہ کوئی چاہے نہ چاہے ان الم کو محا واری امبیاء کرام کے ذریعے یہ بات کہلائی گئی ایسا سکتا کہ تمہیں پسند نہ ہو ہم زبردستی تمہارے اوپر تھوپ دیں تو اللہ نے یہ نمونا بھی دکھایا کہ دیکھو چاہے کوئی کتنا نماز پڑھے چاہے کوئی کتنا کلمہ پڑھے چاہے کوئی کتنا اپنے آپ کو مسلمان کہے لیکن اگر وہ اپنی تربیت نہیں کراتا تو پھر اس کا وہ حال ہوگا جو مدینے کے منافقین کا حال ہے منافقین تو قدم قدم پر دھوکہ دیتے رہے بدر میں ایک بھی منافق ساتھ نہیں گیا تھا تو بدر کا نتیجہ الگ تھا بہت میں منافقین کی بڑی تعداد ساتھ گئی تھی جو وہاں سے جا کر واپس آ گئے تھے تو بہت کا نتیجہ دوسرا ہوا اللہ یہ جماعت کیسے تیار ہوئی تھی حضرات صحابہ کرام کی جس نے پھر ایسا انقلاب برپا کیا کہ دنیا میں ایسا دوسرا کوئی انقلاب نہ آج تک برپا ہوا ہے اور نہ قیامت تک ایسا انقلاب برپا ہو سکے گا یہ جماعت اس طرح تیار ہوئی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک فرد پر محنت کی تھی اور اس کے ظاہر سے زیادہ اس کے باطن پر محنت کی تھی اس کے جسم سے زیادہ اس کے دل پر محنت کی تھی سکھایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ جسد ادا فلوحت فلو حل جسد کلو ادا فسد ات فسد الجسدو کلو اللہ وہی القلب دیکھو تمہارے دل میں گوشت کا ٹکڑا ہے یہ ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے یہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے اور وہ تمہارا دل ہے یہ سمجھانے کی بات ہے کہ حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کے اس لفڑے کا تجرہ برمایا اصل وہ گوشت کا وہ جو لفڑا ہے وہ روحانی قلب نہیں ہے اسی کے ساتھ متصل ہوتا ہے روحانی قلب جس کو ہمارے صوفیہ لطیفہ قلب کہتے ہیں لیکن اس کا مقام وہی ہوتا ہے اس کا ایک جوڑ ہوتا ہے اس کا ایک رشتہ ہوتا ہے جیسے ہمارے ہماری روح کا ہمارے جسم کے ساتھ رشتہ ہے ایسی اس لطیفہ قلب کا اس روح کا قلب کے ساتھ ایک خاص رشتہ ہوتا ہے اصل اس کا سدھار ہے اصل اس کا بننا ہے تو جب انسان ٹھیک ہوتا ہے یہ ہے انسان کی اصلاح فرد کی اصلاح تو پھر اس کا ہر عمل ٹھیک ہو جاتا ہے عجیب بات ہے اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کی شرط لگائی ہے کامیابی کے لیے ان لدین آمن وعملوا عامل الفالحات کی کانتلا جنات الفرد اللہ جو, جو لوگ ایمان والے ہیں اور عمل صالح کرنے والے ہیں یہ عمل عمل صالح کیسے بنتا ہے اس کا تعلق انسان کی اپنی صلاح سے اس کا تعلق انسان کے قلب کی صلاح سے ہے جب یہ قلب صالح بنتا ہے تو اس قلب سے صادر ہونے والا اس قلب سے نکلنے والا عمل عمل صالح بنتا ہے ایمان کے تقاضے والے اعمال یہ الگ چیز ہے اور عمل کا صالح ہونا یہ الگ چیز ہے جیسے نماز ایمان کا تقاضا ہے لیکن ہر نماز عمل صالح نہیں ہے منافقین بھی نماز پڑھتے تھے اللہ تعالیٰ نے صاف بتلا دیا ان کی نماز عمل صالح نہیں ہے الناس ولا اللہ الا کلیلہ یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں یہ اللہ کو یاد نہیں کرتے اگر یہ عمل صالح ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ تب فرماتے برباد ایک وہ شخص صدقہ کرتا ہے جس کا دل بنا ہوا ہے اور ایک وہ شخص صدقہ کرتا ہے جس کا دل بنا ہوا نہیں ہے جس کا دل بنا ہوا ہے جس کا قلب قلب صالح بن گیا ہے اس کا صدقہ صدقہ صالحہ ہوتا ہے اس کا صدقہ عمل صالح ہوتا ہے اور جس کا قلب نہیں بنا ہے اس کا صدقہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صدقے کا تذکرہ کیا اور اشاد فرمایا یا کم پلو سبکات لوگ اپنے صدقات کو برباد مت کیا کرو احسان جتا کر تکلیف پہنچا کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں صرف عمل کافی ہے عمل کافی نہیں ہے عمل کا صالح ہونا ضروری ہے اور عمل کے صالح ہونے کے لیے قلب کا صالح ہونا ضروری ہے جب تک قلب صالح نہیں ہوگا جب تک انسان اچھا نہیں ہوگا اندر سے اس وقت تک وہ ساری دنیا کو اپنے عمل سے بھر دے پاٹ دے کچھ ہونے والا نہیں تو اللہ تعالیٰ صبقات کا تذکرہ کر رہے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں لا احسان جتا کر اور جس پر تم نے خرچ کیا ہے اس کو تکلیف پہنچا کر اپنے صدقات کو برباد مت کیا کرو کل سے اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے یہ دکھاوا کس کے اندر آتا ہے جس کا دل درست نہیں ہوتا اللہ حج کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر حج اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا الحج المبرور المبر الا الجنہ جو حج مقبول ہو اس کا بدلہ صرف جنگت ہے یہ حج کے ساتھ مبرور کی شرط لگا دینا یہ اس بات کی علامت ہے ہر حج پر اللہ کے یہاں حجر نہیں ملتا روزے کے سلسلے میں روزہ اتنی اہم عبادت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شاید فرماتے میں ساری عبادتوں کا بدلہ فرشتوں سے تقسیم کراؤں گا لیکن روزے, روزے کا اجرا میں خود اپنے ہاتھ سے دوں گا وہ آنا اجزی لی میں روزے کا بدلہ دوں گا اور بعض محدثین نے فرمایا کہ نہیں یہ حضور نے وہ آنا اجزی لی نہیں فرمایا حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے وہ آنا اجزا دی ہی. روزے کا بدلا یہ ہے کہ میں اپنے بندے کا بن جاؤں گا لیکن ہر روزہ نہیں صرف روزہ رکھ لینا کافی نہیں ہے خود نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بقاری منصلو کچھ روزے دار ایسے ہوتے جن کو بھوک کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا یہ سارے اعمال ایمان کا تقاضا ہیں لیکن ایمان کا تقاضا ہونے کے باوجود یہ سارے اعمال اللہ کے ہاں غیر مشروط طور پر قبول نہیں ہوتے ان اعمال کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ یہ اعمال صالح بنے اور اعمال صالح اس وقت بنتے ہیں جب عمل کرنے والے کا قلب صالح بنے یہ ہے اصل میں محنت کی تنقید میرے دوستو اس کے بغیر نہ معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے نہ افراد کی اصلاح ہو سکتی ہے اس کے بغیر اچھا سماج نہیں بن سکتا اس کے بغیر اچھا معاشرہ نہیں بن سکتا اور اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ پورا شہر جمع ہو جائے پورا محلہ جمع ہو جائے جتنے افراد کو اللہ تعالی نے جمع کر دیا وہ اپنے بارے میں فیصلہ کریں لا اللہ, اللہ و صاحا ہم ساری دنیا کو جمع کر لینے کے مکلب نہیں ہے جتنا ہمارے میں ہیں ہم اتنا کام کریں اللہ تعالیٰ اس کو برکت دیں گے لیکن ایک ایک فرض یہ طے کرے مجھے آج سے اپنی مکمل اصلاح کی فکر کرنی ہے اس لیے کہ جو عمل انسان کی زندگی میں ثابت ہوتا ہے وہ دل سے ہو کر گزرتا ہے دل کی جو حالت ہوتی ہے دل کی جو کیفیت ہوتی ہے عمل اسی رنگ میں رل رن جاتا ہے اگر دل اللہ کی محبت میں رنگا ہوا ہے تو پھر اس سے نکلنے والا ہر عمل اللہ کی محبت میں بن جاتا ہے اللہ ومن من اللہ, له عابدون یا اللہ کا رنگ ہے اور اللہ سے اچھا کس کا رنگ ہو سکتا ہے اور اللہ کا رنگ کیا ہے ہم اللہ کے بندے ہیں ہم اللہ کی عبادت رہے ہیں تو ہمارے دل کے اندر اللہ کی ایسی بندگی آ جائے یہ رنگ ہمارے اندر آ جائے تو اللہ تعالی نے صرف عمل کو کامیابی کے لیے کافی نہیں کہا ہم عموماً خوش ہو جاتے ہیں بولا کام کر لیتے ہیں بولا کام کر لیتے ہیں اللہ کا امو برکت عطا فرمائے لیکن ان کو صالح بنائے میرے دوستو اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالی نے کامیابی کے لیے عمل صالح کو شرط قرار دیا ہے یہی ہے اصل میں اصلاح اور یہ جو فرد کی اصلاح ہے یہی معاشرے کی اصلاح ہے یہی سماج کی اصلاح ہے جس طرح عمارت بنانے میں چھت سے کام نہیں شروع ہوتا بنیاد سے کام شروع ہوتا ہے جب دیواریں پہنچ جاتی ہیں وہاں تک اتنی بلندی تک جتنا اٹھانا منظور ہے مکتوب ہے تب جا کر اس پر چھت ڈالی جاتی ہے اور اگر پہلے چھت ڈالی جائے تو گھر بنے گا میں تو آپ کے شہر میں مہمان ہوں مجھے معلوم نہیں آپ کے یہاں کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں تو ایسے ہی ہوتا ہے پہلے چھت نہیں ڈالی جاتی کوئی ڈالتا ہے سمجھدار آدمی کہ پہلے چھت ڈال لیں اور کیا کریں اتنے دن ہو گئے اب تک بنیادی نہیں کھد پائی اب تک دیوار نہیں اٹھ پائی اس لیے اب بہت انتظار نہیں کر سکتے ہم چھت ڈال لیں ارے بھائی جب تک دیواریں بلند نہیں ہوں گی اس وقت تک چھت نہیں پڑ سکتی اب یہ دیواریں ایک ہفتے میں بنیں یا سو سال میں بنیں یا ایک ہزار سال میں بنیں اگر ایک ہزار سال تک بھی دیواریں نہیں کھڑی ہوں گی تو چھت نہیں پڑ سکتی ایک مرتبہ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے اس آجز کا ایک جگہ جانا ہوا ایک صاحب سے بیٹھ کر گفتگو ہو رہی تھی تو وہ کہنے لگے کہ اصل میں ہم تو خلافت راستہ قائم کرنا چاہتے ہیں ہمیشہ نظام قائم کرنا چاہتے ہیں ہم نے کہا تمنا تو ہماری بھی یہی ہے کہ اللہ کرے ایسا ہو جائے تو پھر کہنے لگے کہ پھر آپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں آ جاتے کا اصل میں ہمارے اور آپ کے کام کی ترتیب میں تھوڑا سفر ہے ہم کہتے ہیں پہلے دیوار اٹھے گی پھر چھت ڈالی جائے گی آپ کہتے ہیں دیوار کی ضرورت نہیں چھت ڈال لو تو ہم آپ کے ساتھ کیسے آ سکتے ہیں ابھی بنیاد کھودی نہیں گئی ابھی دیواریں اٹھی نہیں ہیں اور پھر آپ سوال کرتے ہیں کتنا وقت لگے گا دیوار بھائی چاہے جتنا وقت لگے گا جلدی آ جاؤ ہم لوگ مل کر کے بنیاد کا کام کر لو دیوار کا کام کر لو لیکن دیوار اٹھائے بغیر تو چھت نہیں پڑے گی اگر ہم دیوار اٹھائے بغیر چھت ڈالنا چاہیں گے صرف اعمال کی محنت کریں گے تو قیامت آ جائے گی لیکن اصلاح نہیں ہوگی چند اعمال زندہ ہو جائیں گے لیکن اعمال اعمال صالحہ نہیں بت سکے اور اگر ہم اس ترتیب سے محنت کریں گے جس ترتیب سے محنت فرمائی رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم نتائج کے ذمہ دار نہیں ہیں اللہ جب چاہیں گے جتنا چاہیں گے اتنا نتیجہ نکلے گا لیکن انشاءاللہ ہماری ترتیب درست ہوگی اور اللہ کی رحمت سے امیدیں ایک دن نتیجہ ضرور نکلے گا تو میرے دوستو اصل اصلاح کا میدان ہمارا قلب ہے اصل اصلاح کا میدان ہمارا دل ہے جب تک قلوب نہیں بدلیں گے میں بہت قدر کرتا ہوں ان ساری محلتوں کی اور میں تو حضرت مولانا کا بیان نہیں سن سکا صبح بھی محرومی رہی کہ میں دیر میں پہنچ سکا جب مولانا کا بیان ختم ہو رہا تھا اس وقت بھی ایسے ہی ہوا کہ میں بہت دیر میں آیا جب مولانا کا بیان ختم ہو رہا تھا لیکن بعد میں نادین صاحب کے چند جملوں سے اندازہ ہوا کہ ماشاءاللہ اللہ یہ محنتیں ہو رہی ہیں کوششیں ہو رہی ہیں اور جو معاشرے کے اندر بہت ساری برائیاں ہیں بگاڑیں کیا کریں ہمیں اصل میں ایک ایسا معاشرہ ملا ہے کہ ہم ایک دم سے اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتے اس لیے ہمیں اس قسم کی محنت بھی کرنی پڑتی ہے بھائی طلاق نہ ہو گھروں میں جھگڑے نہ ہوں یہ نہ ہو وہ نہ ہو یہ ساری محنتیں اپنی جگہ پر برحق ہیں یہ ساری محنتیں قابل قدر ہیں اللہ کرے یہ محنتیں ہوتی رہیں لیکن ضرورت ہے کچھ ایسے افراد کی جو اصل بنیادی محنت کریں خوب یاد رکھیں جب تک دل نہیں بنیں گے اس وقت تک یہ خرابیاں سماج سے نہیں ختم ہو سکتی اسی لیے عجیب بات ہے ہمیں تو حیرت ہوتی ہے قرآن پاک کو پڑھ کر جیسا گہرا آپریشن کرتا ہے قرآن اور جیسے بیماریوں کو پکڑتا ہے جیسے کوئی ماہر نباز نفس پر انگلی رکھے اور فوراً بیماری کی تشخیص کرے کہ یہ فلاں فلاں بیماری ہے اور سے بڑی نفسیات کی کوئی کتاب نہیں ہو سکتی علم النفس کی سب سے بڑی کتاب ہے قرآن اور اس میں کوئی شک بھی نہیں اس لیے کہ قرآن کو نازل کیا ہے پروردگار عالم نے اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ انسان کو کون سمجھ سکتا ہے وہ للک نل انسان و نا تو بھی اللہ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے ہم سے زیادہ انسان کو کون جانتا ہے تم نے بہت محنت کرنے کے بعد انسانوں کو جتنا جانا اور جتنا سمجھا وہ بہت محدود علم ہے ہمارا اوٹی تم بنر علم اللہ کلیلا اصل تو ہم انسان کو جانتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اس امت کے بگاڑ کا تذکرہ فرمایا اور اس سے پہلے بنی اسرائیل کے بگاڑ کا تذکرہ فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر بگاڑ آیا پھر ہم نے ان سے ان کا عہدہ ان کا بنسک واپس لے لیا اور اس امت کو دے دیا اور اس امت کو یہ بتایا گیا کہ دیکھو تمہارے اندر بھی یہ بگاڑ آئے گا تو تمہارا بھی یہی حجر ہوگا وہاں عجیب بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی فرمایا القرآن ہی اقوم دیکھو یہ قرآن تمہیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے آیا ہے وہیرا یہ خوشخبری سناتا ہے ان ایمان والوں کو جو عمل صالح کرتے کہ ان کے لیے بہت بڑا بدلہ ہے اور اس کے مقابلے میں جو نہیں کہا اور جو عمل صالح نہیں کرتے ان کے لیے ایسا ہے یا جو عمل ہی نہیں کرتے ان کے لیے عذاب ہے فرمایا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا اور جو آخرت کو نہیں مانتے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے گویا قرآن نے مرض کی نشان دہی کر دی انسان عمل صالح سے اس وقت محروم ہوتا ہے جب اس کے دل سے آخرت کا یقین نکل جاتا ہے جب دل میں آخرت کا یقین ہی نہیں ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینے کا یقین ہی نہیں ہے تو ہم اس کو برائیوں سے کیسے روک سکتے ہیں پھر ہم اس کو کیسے پابند کر سکتے ہیں کہ ایسے نکاح کرو ایسے کلام دو یہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو اور اگر اس نے چند باتیں ہماری مان ملی تو کیا حاصل ہونے والا ہے سب تو وہی حال ہوگا جیسے مردے کے ہاتھ کو ہلایا تو ہاتھ ہل گیا پیر کو ہلایا تو پیر ہل گیا ایک آدمی زندہ ہے سو رہا ہے اس کے آپ ہاتھ کو ہلائیے تو وہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے پورے جسم میں حرکت آ جاتی ہے لیکن مردے کے ہاتھ کو ہلائے تو ہاتھ ہل جاتا ہے پیر کو ہلا تو پیر ہل جاتا ہے عموماً ایسا ہوتا ہے ہماری کوششوں کے نتیجے میں ہم ایک کام کے لیے کوشش کرتے ہیں وہ کام زندہ ہو جاتا ہے باقی امت کا وہی حال ہوتا ہے قرآن نے اس کی نشاندہی کیسئلہ <بِالْآخِرَة> دل کا ہے دل کے اندر سے آخرت کا یقین نکل گیا ہے جب دلوں پر محنت ہوگی جب آخرت کا یقین آئے گا جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کھڑے ہونے کا یقین آئے گا تب جا کر ان کی زندگی درست ہوگی اور تب جا کر ان کے اعمال اعمال صالحہ بنیں گے اللہ میرے دل کی بھی اصلاح فرما دیں آپ کے بھی دل کی اصلاح فرما دیں مجھے معاف کیجیے گا میں گھڑی نہیں دیکھ سکا تھا شاید کچھ زیادتی ہو گئی ہے میں نے آپ کا کچھ زیادہ وقت لے لیا ہے اللہ تعالی ہم سب کی کامل اصلاح فرمائے اس لیے میرے دوستو جس طرح حضرات صحابہ کرام نے اپنے آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا تھا اور شیطان نہیں چاہتا کہ یہ کام ہو اس لیے شیطان اس کے خلاف بڑے مساوس پیدا کرتا ہے بڑے اشکالات بڑے شبہات پیدا کرتا ہے جس طرح حضرات صحابہ اکرام نے اپنے آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکرد کیا تھا اور جس طرح بعد میں ہر زمانے میں امت کے اچھے اور صالح افراد وہی ہوئے جنہوں نے اپنے آپ کو کسی بڑے کے سکرد کیا اور پھر اس کے مشوروں پر عمل کیا اور اللہ کو کثرت یاد کیا آخرت کا یقین دل میں بیٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو منور فرما دیا ان کے وجود کو منور فرما دیا اس کے نتیجے میں ان کے اعمال کو فرما دیا ہمیں بھی اپنے لیے آج نہیں تو کل یہی فیصلہ کرنا پڑے گا جو یہ فیصلہ کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں استقامت نصیب فرمائے اللہ ان کو جمنے کی توفیق عطا فرمائے اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو کسی وجہ سے اب تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے اللہ ان کو سنجیدگی کے ساتھ اس سلسلے میں غور کرنے اور کسی صحیح نتیجے پر پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر مفتی صاحب تو نہیں نے آپ کا حکم ہے دعا فرمانے سلحان البین علی علحف اللّہ وسلم علیٰ سیدہ محمد و علی علی سیدینا محمد المبارک وسلما انفسنا و علم تخلّہ و طاصرینور دغارِ عالم ہم آپ کے آج جو کمزور بندے ہیں ہمارے حال پر رحم فرمائیے اللہ ہمارے دلوں کی گندگیاں دور فرما دیجیے اللہ دلوں کو روشن کر دیجیے دلوں کو منور فرما دیجیے اللہ سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ بڑی امیدوں کے ساتھ آپ کے میں حاضر ہیں اللہ بہت دیر سے آئے ہیں بہت دور سے آئے ہیں اللہ بڑی امیدیں لے کر کے آئے ہیں اللہ معاف فرما دیجئے آپ نے خود فرمایا میں اللہ نہیں معاف کریں گے تو گناہوں کو کون معاف کرے گا اللہ فضل فرما دیجئے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے فرما خطاؤں سے درگزر فرمائیے عیوب کی پردہ پوشی فرمائیے اللہ نگاہوں کو پاک کر دیجیے دلوں کو صاف کر دیجیے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرمائیے اللہ ہمارے دلوں کی غفلت دور فرمائیے اللہ ہمارے کو اپنی یاد سے آباد فرمائیے ہمارے انگ انگ سے روے روے سے اپنا ذکر جاری فرمائیے اللہ بری زندگی سے بری موت سے برے انجام سے حفاظت فرمائیے اچھی زندگی اچھی موت اچھا انجام نصیب فرمائیے اللہ ہمارے قلوب کے کامل اصلاح فرما دیجیے اللہ ہمارے قلوب کو من فرما دیجیے اللہ ہماری قبروں کو منّ فرما دیجیے اللہ ہمارے پورے وجود کو من فرما دیجیے اللہ ہمیں ہدایت کا روشن چراغ بنا دیجیے اللہ ہم سب کو ہدایت کا منارا بنا دیجیے اللہ ہماری اللہ ہم کو استعمال فرما کر ساری دنیا کا اندھیرا اور ساری دنیا کی تاریخ دور فرما دیجیے اللہ ہم میں سے ایک ایک کو منتخب فرما لیجیے اللہ فضل فرما دیجیے اللہ ہماری دنیا کی ضرورتیں بھی پوری فرمائیے آخرت کی ضرورتیں بھی پوری فرمائیے اللہ یہ چھوٹا سا مجمع بظاہر دیکھنے میں بہت چھوٹا سا ہے لیکن اللہ اگر آپ اسے قبول فرما لیں اور آپ اسے استعمال فرما لیں تو اللہ پوری دنیا کی تبدیلی کے لیے مجمع کافی ہو سکتا ہے اللہ ہم میں سے ایک ایک کو قبول فرما لیجیے ایک ایپ کو استعمال فرما لیجیے اللہ ہمارے دلوں کو من فرما دیجیے ہمیں اپنی نسبت کا نور آتا برما دیجیے ہمیں ذکر کا نور آتا برما دیجیے اللہ اللہ سجدوں کا سرور آتا برما دیجیے اللہ تلاوت کی حلاوت نصیب فرمائیے نمازوں کا خوش و نصیب فرمائیے اللہ اچھی نمازیں پڑھنے کی توفیق آتا فرمائیے اللہ اپنے سامنے کھڑے ہونے کا یقین نصیب فرمائیے اللہ خیر شب کی مناجات کی لذت نصیب فرمائیے دین دنیا کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائیے اللہ جن دوستوں کی محنتوں کے ذریعے سے اس وقت ہمارا یہاں جمع ہونا مقدر ہوا اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائیے ان کی نیتوں کو قبول فرمائیے اللہ ہماری ان کی سب کی کامل اصلاح فرمائیے سب کو اپنا تعلق اپنا قرب نصیب فرمائیے ہر قسم کے شعر و فطن سے حفاظت فرمائیے اللہ بیماروں کو شفا آتا فرمائیے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائیے روزی کی تنگی سے حفاظت فرمائیے ہمیشہ حلالوں کا چیزہ روزی عطا فرمائیے اللہ روزی کی خاطر زردر کی ٹھوکر کھانے سے حفاظت فرمائیے اللہ زندگی میں کبھی بےآسرا بے سہارا نہ چھوڑیے اے اللہ حاضری نے وجرس کے دلوں کی تمام جائز تمنائیں اور مرادیں پوری فرما دیجیے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے اللہ بغیر مانگے عطا فرمائیے مانگنے کا سلیقہ عطا فرمائیے وہ صلی اللہ تعالیٰ علیٰ خیری خلقی محمد ولا علی واب ہی اجمائین